منت خدا کی ہوا کرتی ہے کچھ سمجھ آیا ہے بالفاظ با دیگر یہ جی تصدق ہے تقرب نہیں یہ جی لفظ تمہیں یاد کروانے ہیں میں نے یہ جی تصد ہے تقرب نہیں یہ جی اس بزرگ کا تقرب حاصل کرنا مقصوص بزرگ کو خوش کر کے اس کے قریب ہونا مقصود نہیں ہے تقرب نہیں ہے بلکہ کیا ہے تصدق ہے یعنی صدقہ دینا ہے یہ صدقہ دے رہے ہیں اور بزرگ کے لیے عیسال ارواح کر رہے ہیں یہ تقرب نہیں بلکہ بلکہ کیا ہے تصدق ہے اس لیے یہ جائز ہے تم خام خواہ غلب کرتے ہو سختی کرتے ہو تشدد کرتے ہو کہ تو یہ بھی کفر ہے یہ بھی کفر ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے حالانکہ وہ تو اللہ کے نام کا صدقہ ہوتا ہے فقط بزرگ کی روح کو ایسال ارواح کر رہے ہیں بات سمجھائی جی اب الجواب میری طرف دیکھو پہلا جواب اوپر دیکھو بھائی بات سن لو جواب یہ ہے کہ ہم آپ کی یہ بات مان لیتے کہ یہ تصدق ہے اور تقرب اگر اس کرنے والے کا وہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اگر اس بندے کا عقیدہ شركیا نہ ہوتا اگر اس بندے کا عقیدہ شیر کیا اگر وہ بندہ اس بزرگ کو عالم الغیب حاجت روا مشکل پوچھا نہ سمجھتا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ واقعی یہ تصدق ہے تقرب حالانکہ وہ بندہ جو یہ منت کر رہا ہے وہ تو اس پیر کو عالم الغیب سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے بیٹے دینے والا عزتیں دینے والا کاروبار میں ترقیاں دینے والا سمجھتا ہے تب تو اس کے نام کا بکرا دے رہا ہے اگر وہ شرک عقیدہ نہ رکھتا ہوتا اور بزرگ کو عالم الغیب حاجت روا نہ سمجھتا ہوتا اور تم کہتے کہ یہ صدقہ اور عیسال اروا ہے تقرب نہیں ہے تو ہم اس بات کو قبول کر لیتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حضر اس پیر کو جس کے نام کا بکرا یا شیرنی یا گیارہویں ہے اس کو عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے وہ <سؤال> سنے ہوں <سؤال> اور صاف صاف لوگوں کو کہتا ہے یہ پیر کے منت کا بکرا ہے پیر کی <سؤال> یہ پیر کی منت کا کپڑا ہے یہ پیر کی منت کی شیرنی ہے یہ پیر کی منت کا دودھ ہے وہ تو چٹانا کہہ رہا ہے عقیدہ بھی اس کا یہی ہے اور زبان سے بھی یہی کہہ رہا ہے پھر تم کیسے تعویل کر رہے ہو کہ یہ صدقہ ہے اور یہ منت نہیں ہے یہ تصدوں کا تکرب نہیں یہ تو تعویل القول بیمال جرضہ بھی کائل ہو مدعی سست گواہ والی بات ہے اور سن رہے ہو اگر ان کا شرکی عقیدہ نہ ہوتا وہ مشرک نہ ہوتے بزرگ کو عالم الغیب مختارے کو نہ سمجھتے ہوتے تو ہم تمہاری بات یہ تسلیم <تصفح> کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تصدق ہے تقرب <تصفح> نہیں ہے اب دیکھو الجواب سے پڑھو عبارت پڑھو والے صاحب رحم اللہ فی الجوابی سال ثواب بلا شک جائز ہے بلا شک لیکن قابل غور یہ بات ہے کیا واقع عوام کا یہی عقیدہ نظریہ ہوتا ہے جو سائل نے بیان کیا ہے یا غالی مولویوں کی طرف سے شرک پسند عوام کو ہیرا پھیری یا ہیرا پھیری مولوی ہاں ہیلا اور تلقین باطل ہے خوب سن لو چلا گئے خوب سن لو کہ یہ صرف اور صرف مولویانہ ہیرا پھیری ہی ہے ورنہ عوام بےچاروں کو یہ ہیلے اور اٹکلے نہیں آتی ان کو یہ جی اٹکلیں ہاں ان کو یہ جی اٹکلے, ہاں جی اٹکلے نہیں آتی بلکہ وہ تو صاف صاف ہر ایک کے سامنے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہ شہ اور یہ بکرا فلاں بزرگ کی منت ہے اور بقت ادے گئے منت اور با وقت عورتیں جو جاتی ہیں منت دینے کے لیے ان کی عورتیں شاداں میں فراہ یہ سہرہ کہتی ہوئی آتی ہے پیریں پوجیے میں ایا ہماری زبان میں کہتے ہیں پیریں پیے یہ سہرہ کہتی ہوئی عورتیں جاتی ہیں کیا مانا پیریں پوجیے میں ایا یعنی میرے پیروں نے میری مراد پوری کی ہے اس لیے میں منت ادا کرنے کے لیے آئی ہوں پیروں نے میری مراد پوری کی ہے میں منت ادا کرنے کے لیے آئی ہوں سمجھا نا اور جب آل حق ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ پیروں کی منت جائز نہیں ہے تو غالی حضرات صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور تم منکر اولیاء ہو بہرحال عوام کو اس منت کے اس, اس منت کے مننت ہونے سے کوئی انکار نہیں ہوتا او سن رہے ہو یہ جی مولویوں کی سکھلا بات ہے کہ یہ جی تصدق ہے تقرب نہیں آئے اور کیا نام ہے اپنا یہ جی بزرگ کی منت نہیں آئے یہ تو صدقہ ہے جی سال اروا ہے یہ تو سمجھی بات سنو ابھی تم نے تیرہ چودہ عبارتیں ہی پڑھی ہیں ان میں فقہا کی عبارتیں بھی تھیں قرآن پاک بھی تھا مفسرین کی بارات بھی تھیں کسی مفسر کسی یا کسی فقیہ نے یہ فرق نہیں لکھا کہ وہ جو منت کا مال جا رہا ہے اگر وہ عیسال ارواح کی نیت ہے تو وہ جائز ہے اگر منت کی نیت ہے تو وہ حرام ہے کسی نے فرق لکھا ہے سار نے کہا کہ بماجن گرو اکثر الوام اکثر عوام جو کرتے ہیں وہ کیا ہے باطل ہے اور حرام ہے اگر یہ احتمال اگر یہ صحیح ہوتا تو فوکہ اس احتمال کو ضرور ذکر کرتے فوکہ نے متلقن لگا دیا کہ عوام جو کچھ پیرو کے نام کا دیتے ہیں وہ سب کا سب باطل ہے حرام ہے اور سوچ ہے اور سن ہو کسی فقی نے یہ فرق نہیں کیا معلوم ہوا یہاں فرق ہے ہی نہیں یہ تمہارا ڈھکوسلا ہے سر دیکھو اب قارین کرام تو ہے احناف نے عوام کی اس قسم کی نظروں پر اجماعی حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور اس عیسا سباب والی تعویل کو اشارت بھی ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ان کے علم کے مطابق عوام کا یہ فیر اس تعویل کو قبول نہیں کرتا تھا اور سمجھ رہے ہو جی اب ماخت پڑھو اللہ ابن نظیم ہن بھی فرماتے ہیں والا من نظر لگی یا کوللم اکثر العوام جان تک کے شک مننت وہ جو واقعی ہوتی ہے مردوں کے لیے اکثر عوام سے اور وہ جو دو کچھ کے لیا جاتا ہے دراہم اور شمع اور زید سے اور اس کے مثل اللہ ال کرام اول آئے کرام کی کبور تک لے جاتا ہے لے جایا جاتا ہے تقرر بن الحم ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے فو بجمائے باتل حرام فوجما باطل ہے حرام ہے کوئی تعویل لکھیا انہوں نے کہ اگر تصدق کی نیت ہے تو جائز ہے اگر تقدب کی نیت ہے تو ناجائز ہے کچھ بھی نہیں اگر یہ تعویل ہو سکتی تو وہ ضرور اندر داخل کرتے ماخذ نمبر دو علامہ رملی علی ہنفی فرماتے ہیں اقول و قدستباہ حاضل محرمل مجمع على تاری ہی جماعت میں کہتا ہوں تاقیق مبا لیا ہے اس حرام کو اور ایسا حرام جس کی تحریم پر اجماع ہے ایک جماعت نے گمان کرتے ہیں کہ وہ صوفی ہیں کیا کہیں کیا ہیں کہا جاتا ہے ان کے حق کے اندر قدوت المسلمین کیا کہا جاتا ہے قدوت المسلمین مربل مریدین اور مبالغہ کرتے ہیں اس کے لینے کے اندر اور منت ماننے والے سے مطالبہ کرتے ہیں دے بابا منت گیارہویں تون نے سفا نہیں دی یہ مہینہ خالی ہے تیرا جلدی کر چندر دیو گیارہویں کرتے ہیں ہاں مطالبہ کرتے ہیں من منت ماننے والے سے پس اگر وہ رک جائے نہ دے بے تو اس کو لے جاتے ہیں کزات اس زمانے کی طرف حاکموں کی طرف پس فیصلہ کراتے ہیں اور بسا اوقات امداد حاصل کرتے ہیں ساتھ پولیس کے شرطے کے اور ساتھ حکام سیاست کے شرتے کے ذریعے بھی مدد کرتے حاصل کرتے ہیں پولیس والوں کو بلاتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر لے چلو قاضی کے پاس اس نے سفا منت نہیں دی سر ہاں جی فتح کا خیر یا نقل نظر فتح کام لیا سفا سولا اچھا سے قدرے تشریح کہ ہم یہ بات مان لیتے اگر یہ ان کا عقیدہ شرکیہ ان کا عقیدہ شرکیہ شرکیہ عقیدہ نہ ہوتا وہ اس پیر کو عالم الغائب حاجت روا نہ سمجھتے تو ہم سمجھتے کہ یہ اس کا عیسال ہروا کر رہا ہے عقیدہ شرکیہ ہے نہ منت اور کہتے ہو تصدو کا تکرب نہیں ہے یہ وجہ ہے آگے وجہ ثانی لکھی ہے میرے طرف دیکھو اگر تم انہیں کہو کہ میاں یہ جو تم بزرگوں کو دے رہے ہو بزرگ تو بزرگ تھا اس کے پاس تو نیکیوں کے انبار لگے ہوئے تھے یہ تم اپنے باپ دادے جو تمہارے فوت ہو گئے بھائی فوت ہو گئے جو بیچارے گنہگار گار ہو کر فوت ہوئے وہ بمرزلے غریب کے ہیں یہ بزرگ جو ہے اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یہ بمن امیر کے ہے تم امیر کو دے رہے ہو غریب کو چونی دیتے تم یہ عال ارواہ کرو اپنے باپ کے اپنی اماں کے اپنے دادے کے اپنے بھائی کے جو بےچارے فوت ہو چکے ان کو چونی دیتے ہو تم لیکن وہ یہ جی بات قبول کرنے کے لیے تیار اپنے بھائی کو باپ کو دادے کو ایشار اروا نہیں کریں گے وہ کہیں گے نہیں بزرگ ناراض ہو جائے گا بزرگ کہانی لگ ہے سمجھا بزرگ, آز بزرگ آز ناراض ہو جائے گا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کا تقرب تلاش کر رہے ہیں اور بزرگ کی منت دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں اگر صدقہ ہوتا تو بجائے بزرگ کے اپنے باپ دادے کو صدقے کا اشار کر دیتے وہ نمبر دو اگر ان کو کہہ دو کہ میاں یہ جی بکرا چھوڑ دو جو تم نے معائزن کیا ہوا ہے اور بکرا اس کی جگہ پر لے کر ذبے کر دو مساکین میں تقسیم کر دو نانا نا بابا نانا نا بزرگ ناراض ہو جائے گا سمجھا اس بکرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو اس کو چھوڑ کر اس کے بجائے اور ذبے کر دیوے اور علاقے کے مساکین کو تقسیم کر دیں گے بالکل ایسا نہیں کریں گے او وہاں مزار پر لے جائیں گے اور وہاں جا کر زبے کریں گے مجاوروں کو بئیمانوں کو کھلائیں گے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصدق نہیں تقرب ہے تصدق نہیں ہاں یہ منت کا مال ہے یہ اس بزرگ کی منت ہے یہ دیکھو وجہ ثانی دیکھو وجہ ثانی اگر امتحان ان سے کہا جائے کہ عیسالے ثواب بزرگوں کی بجائے اپنے رشتہ دار مردوں کے لیے کرو ایک تو اس لیے کہ سورت میں دو سواب ہیں ایک صدقہ کا دوسرا سیلا رحمی کا دوم اس لیے کہ یہ زیادہ محتاج ہیں بنسبت بزرگوں کے کیونکہ ان کے پاس نیکیاں بہت ہیں تو وہ بمنزلہ دولت مند کے ہیں لیکن عوام عام قریبی رشتہ دار بجائے کثرت نوافل کے فرائض و واجبات کے بھی تارک اور ان سے کوتا ہوتے ہیں اس لیے وہ بمنزلہ غریب کے ہیں تو یہ حضرات آپ کا یہ مفید مشورہ ہر گز قبول نہ کریں گے معلوم ہوا کہ یہ عیسال ثباب نہیں بلکہ نظر لے غیر اللہ ہے سمجھ رہے ہو وجہ سالس بھی پڑھتے ہو غیر اللہ کی منت کا بکرا پالنے والے کو اگر آپ امتحان کہیں کہ جب آپ کا مقصد صرف بزرگ کی روح کو سواب پہنچانا ہے تو اس بکرے کی بجائے گوشت خرید کر کچا یا پکا یا پکا کر مساکین پر تقسیم کر لو یا بجائے اس جانور کے کوئی دوسرا جانور ذیمے کرو تو یہ لوگ آپ کا کہا ہر قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے بزرگوں سے ڈریں گے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم پر مصیبتیں پڑیں گی کیونکہ ہم نے ان کے نام کی ایک چیز معجن اور نامزد کر کے اور انہیں اور ادا نہیں کی تو معلوم ہوا کہ یہ عی سال ثواب نہیں بلکہ منت ہے تصدق نہیں بلکہ تقرب ہے تصدق نہیں بلکہ ماخذ شیخ الحمد رحم و اللہ بعض اپنی کجربی سے یہ جی ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے تو اول تو خوب سمجھ لے کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہل اسے بجز مذرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے وز خرید کر اور پکا کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہارے نظیر کھٹ کے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا جا نہیں اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے ورنہ تم جھوٹے اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام فوائد تفسیریہ پارہ دو باقارہ رکو نمبر اکیس جی یہ حضرت غیر اللہ کی نظر اور منت کا حکم جو ہے مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا شرک فیلی کے نیچے کتنی عنوان تھے کتنے عنوان تھے تاریمات اللہ تاریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ نظور اللہ نظور غیر اللہ یہ چاروں آ گئے تحریمات اللہ تاریمات اللہ چاہیں حرام تاریمات غیر اللہ چاہیں حلال نظور اللہ نیازات اللہ ہیں حلال نظور غیر اللہ اور نیازاد غیر اللہ چاہیں حرام ہے بات سمجھ یہ, یہ بحث ختم ہو گئی اب آگے باحث ما اہل بہی لغیر اللہ آخری باحث ما اہل بہی لغیر اللہ یہ لفظ پرانے پاک کے اندر چار جگہوں پر آیا ہے کتنی جگہوں پر اس لیے اس کی تشریح کرنی مقصود ہے بعض قج فہم ملا کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما اہل کے ماں سے مراد ہے جانور کیا مراد ہے اور اوہل کا معنی ہے زوبے اوہلا کا مانا نیند فرما رہے ہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ بعض ملا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے جانور اوہلّا کا مانا زوبے ہا. اور لیر اللہ کا لام بے معنی آلہ ہے اور لام کے بعد غیر سے پہلے لفظ اسم مقدر ہے مانا بنے گا ما ذوبے ہا اسم اس میں غیر اللہ ما ذوبیہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر زبے کیا جائے زبے کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں ما اللہ میں جانور مراد ہے اور اس کے علاوہ شیرنی فیرنی چیرنی کپڑا دودھ وہ کچھ بھی مراد ہے نمبر دو جانور بھی وہ جس پر زبے کے وقت غیر اللہ کا نام پڑھا جائے یعنی اگر جانور غیر اللہ کی منت کا ہو اور اس پر اللہ کا نام پڑھ کر زبے کیا جائے تو وہ حلال ہے یہ وہ تحریف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس لیے اس کی بحث ہو رہی ہے تاکہ مسئلہ جو ہے مکمل طور پر سمجھ اور واضح ہو جائے پرانے پاک کے اندر یہ مسئلہ چار جگہوں پر ہے کتنی جگہوں پر سورہ باقارہ میں سورہ معدہ انعام اور نہل کتنی سورتیں ہیں باقارہ معدہ ان اور نہل جن میں سے انعام اور نہل مکہ مکرمہ میں اتری ہیں اور معائدہ اور باقارہ کہاں مدینہ منورہ میں اتری ہیں دو سورتیں مدنی ہیں دو صورتیں چاہیں مکیا ہیں مدنی سورتوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے مکیا سورتوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے تین جگہوں پر یعنی باقارا معا اور نہل ان تین جگہوں پر کلمہ ما ہے ہے ما اہل اور سورہ انعام عام کے اندر لفظ فسقن ہے او فس ان لغیر اللہ بہی سمجھ رہے ہو باقارہ معدہ اور نحل ان تین کے اندر چاہے کلمہ ما ہے اور انعام کے اندر کلم فسقن کن ہے سمجھا سیں او فیسکن اوہ اللہ بہی بہرحال اب یہاں جو ہے اس کی بات آ رہی ہے لکھا ہے فاصل اول اگلے صفحے پر فاصل اول کلمہ ما اور فسقن کی تشریح میں لکھا ہے کہاں ہے ہو گیا حضرت کلمہ ماں اور فسکن سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعے غیر اللہ کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو بطور منت معین کیا جائے ہر وہ چیز ہر وہ چیز جسے غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے معین کیا جائے وہ یہاں مراد ہے سمجھ رہے ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقط جانور ہیں یہ بالکل غلط ہے اس سے مراد جانور کپڑا دودھ مٹھائی حلوہ پانی کھیت غلہ جو کچھ بھی ہے جس جس چیز کے ذریعے غیر اللہ کی منت ادا کی جاتی ہے جہان کی ساری چیزیں ماں اور فسکن کے اندر داخل ہے سمجھ رہے ہو کوئی چیز سے باہر نہیں ہے یہ ایک دعوی ہے چاہے یہ سارا پہلو پہلے فصل ابل پھر میں آگے چلتا ہوں انشاء اللہ ماہ اور فسکن کی تشریح میں ان چار آیات میں کلمائے ماں اور فسکن سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی غیر اللہ کے تقرب و خوش نوزی کے لیے نظر و منت کے طور پر اس کے نام کے ساتھ نامزد اور متعین کر دی جائے خواب و حیوان ہو یا غیر حیوان کھانے کی چیز ہو یا پینے کی یا پہننے کی غرض کے جہان کی تمام وہ چیزیں جو غیر اللہ کی منت میں استعمال ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں سب کی سب است بلا استثناء ان آیات میں داخل آئے اور مذبوحہ بھی باقی افراد کے ساتھ ان آیات کا ایک فرد تو ہے لیکن یہ آیات صرف مذبوحہ میں منحصر نہیں آئیں سمجھ رہے ہو اچھا اب پہلی وجہ کیا وجہ کے ماں بھی عام ہے اور فسکن بھی چاہے عام ہے جہان کی ہر چیز مراد ہے پہلی وجہ سنو بات پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کلمائے ماں کی کا اصلی اور وضعی مانا اور حقیقی معنی عموم ہے کلمائے ماں کا اصلی اور وضعی اور حقیقی مانا چاہے عموم ہے اس کو وضع کیا گیا ہے عموم کے لیے خصوص والا معنی بھی ہے لیکن وہ قرائن کا محتاج ہے جب قرائن آئیں گے تو خصوصی معنی لیں گے قرائن نہیں ہوں گے تو خصوصی مانا مراد نہیں لیں گے اب آگے عبارت پڑھو اگلے صفحے پر ماخذ نمبر ایک علامہ سجوتی رحم و لفرماتی ہیں وہ شرطن و استفام موصول میں ایون اور ما اور من شرط کے لیے ہوں یا استفام کے لیے ہوں یا موصولہ ہوں عموم کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں ماخذ نمبر دو علامہ نصفی اور علامہ احمد حنفی لکھتے ہیں وہ من و ما یا تم لان عمومل من اور ما احتمال رکھتے ہیں عموم کا بھی خصوص کا بھی وہ اسلح ہو چلا گئے اصل مل عموم ہے لطن کا اصلی عموم ہے یعنی انافی اصل وزیل عموم ہے یعنی بے شک یہ اصل وضا کے اندر عموم کے لیے آئے اور استعمال کیے جاتے ہیں خصوص کے اندر بھی لے آرے دل کرائن کی وجہ سے سواؤ نسطوں میں لافل استعفام میں ابھی شرط خبریں برابر ہے کی استعمال کیے جائیں استفام میں یا شرط میں یا خبر میں ماخذ برتر اللہ محکانی فرماتے ہیں ماں کا لفظ بھی عام ہے اس میں جانور کی کوئی تخصیص نہیں جانور ہو یا کھانا یا کپڑا جو بتوں کے نام سے پکارا جاوے یا ان پر چڑھایا جاے حرام ہے اور سمجھ رہے ہو مقدمہ ثانیہ فسکن کا کلمہ بھی عام ہے فسکن کا کلمہ بھی کیا ہے چونکہ فسکن کا منہ ہوتا ہے گنا کی چیز فسکن کا منہ وہ چیز جو گنا کا ذریعہ ہو اور گنا کا ذریعہ جو ہے وہ حیوان اور غیر حیوان سب ہیں چونکہ جو بھی غیر اللہ کی منت ہے وہ گناہ کا ذریعہ ہے جو بھی غیر اللہ کی منت ہے وہ گنا کا ذریعہ ہے تو گنا کا ذریعہ جو بھی چیز بھی ہے خواب و حیوان ہے یا وہ غیر حیوان ہے پڑھو پڑھو مقدمہ سانیہ اسی طرح کلما فسکن ماں کی طرح بیت بار مانا کہ عام ہے کیونکہ فسکن کا مانا ہر وہ چیز جو نظر لے غیر اللہ ہونے کی وجہ سے گناہ اور کا سبب بنے اور سباب گنا بوجہ منظور لے غیر اللہ ہونے کے جہاں کی ہر شے ہو سکتی ہے خواہ حیوان ہو خواہ غیر حیوان کسی شے خاص کے ساتھ خاص نہیں ہے خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کی منت کی ہر شہ فسکن کے عموم میں داخل ہے اللہ تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں فسکن یا جو جانور بغیر جا وغیرہ یا جو جانور وغیرہ شرک کا ذریعہ ہو جانور یا غیر جانور جو شرک کا ذریعہ ہو لین الحرمت بل لا بل بالحیوان چونکہ کیونکہ احلال کی حرمت جو ہے وہ حیوان کے ساتھ خاص نہیں آئے بیان القرآن کا حوالہ ہے حضرت نمبر دوم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک عام کو خاص کرنے کے لیے قطعی کی ضرورت ہے سنو بات بھی بات سنو توجہ کرو عام کو خاص کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے یعنی کسی عام آیت کو خاص کرنے کے لیے یا قرآن کی آیت ہوئے یا حدیث متواتر ہوے حدی سے مشہور ہو گئے خبر واحد کی صورت کے اندر جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ بھی قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہو بہرحال حال خلاصہ یہ ہے کہ ماں آپ کا اصلی اور وزی مانا چاہے عموم والا ہے نمبر دوم یہاں اس کے لیے کوئی مخصص بھی موجود نہیں ہے قرآن کی آیت ہوگئے یا حدیث متواتر یا مشہور ہوئے جس کو خاص کرے وہ بھی نہیں ہے لہذا یہاں ماں چاہو گا کیا چا ہوگا حیوان غیر حیوان سارا جہان اس میں چاہوگا داخل ہوگا میری طرف دیکھو جانور بھی اس میں داخل ہے جانور بھی اس میں اور غیر جانور بھی اس میں کیا ہے یہ اب ماں کا کلمہ ساری چیزوں کو شامل ہے یوں کہہ سکتے ہو سمجھو بات یوں کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی ماں کے اندر داخل ہے اور مراد ہے جی یوں کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی ماں کے اندر داخل ہے اور مراد جی ہے؟, ہے لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ ماں جو ہے وہ جانور کے اندر بند ہے جانور مراد ہے اور کوئی چیز مراد نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے یوں کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی مراد ہے غیر جانور بھی مراد ہے جانور بھی داخل ہے غیر جانور بھی لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ فقط جانور مراد ہے اور کوئی چیز مراد نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے پڑھو اب مقدمہ سال سے پڑھو حضرت امام ابو عرحم اللہ کے مذہب میں عام خاص کی ترقی ہوتا ہے اس کی پہلی تخصیص نہ سے قرآنی یا خبر متواتر یا مشہور کے ساتھ ہو سکتی ہے فرمان نبوی جو خبر واحد کی صورت میں مروی ہو اس کے ساتھ بھی عام کی تفصیل نہیں ہو سکتی اسی طرح مطلق کو قید لگا کر مقید کرنا خلاصہ یہ کہ عام کو خاص کرنے کے لیے مطلق کو مقید کرنے کے لیے آیت قرآنی یا خبریں متواتر یا مشہور صحیح ہونا ضروری ہے تو جب خبر صحیح کے ذریعے عام کو خاص اور مطلق کو مقد نہیں بنایا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ اقوال صحابہ اور دیگر مفصرین کرام کے اقوال یہاں کام نہیں دیتے اور ہرگز نہیں دیتے حاصل مقام یہ کہ کل میں اور فیصقان اپنے اصلی معنی یعنی عالمگیر عموم پر باقی ہے کیونکہ اب ان کا اصلی اور وزیر معنی عموم ہے کوئی آیت قرآن یا حدیث صحیح سریم متواتر یا مشہور تو بلا رہب نہیں ہے مگر کوئی صحیح خبر واحد بھی نہیں ہے جو کلم ماں اور فسکن کی تخصیص کرے اس کو کسی خاص فرد مثلاً مضبوح میں منحصر کر دے اور مضبوطہ کے علاوہ نظر غیر اللہ کے تمام افراد کو ان سے خارج کر دے قرار دے دے خلاصہ یہ کہ کلم ماں اور فسکن کی تفصیر صرف مضبوح کے ساتھ حضرت رسول اللہ صاحب الباض صلی اللہ علیہ وسلم سے قطن ثابت نہیں ہے but <laughs> تو بنا لے یہ صحیح نہیں ہے کہ کل مہ اور فسکن کے سری عموم کو بغیر کرینہ شرعیہ کے صرف حیوان کے ساتھ خاص کر کے اس میں منحصر مانے اور حیوان کے البابا کی تمام غیر زی روک ماہ او اور فسکن او اللہ سے خارج سمجھے ہاں یہ بات بلا رہے بجا ہے اور یقیناً بجا آئے کہ کل مہما اور فسکن کی تفسیر زبیہ سے کی جاوے لیکن بائی مانا کے زبیہ بھی کلم ماں اور فسکن کے افراد میں سے ایک مخصوص ہے نہ بائی مانا کے کلم اور فسکن میں من حصر اور ان کا صرف یہی ایک ہی فرد ہے اور باقی غیر اللہ کی نظریں اس میں داخل نہیں آئے اس سن رہے ہو مراد ہے داخل ہے لیکن ما اس مذبوحہ میں منحصر نہیں ہے منحصر ماخذ پڑھو اللہ محکانی رحم اللہ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے اس کے بعد آئندہ زبے کی قید بڑھائی ہے کہ زبے کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جاوے وہ حرام ہے مگر مطلق کو قید لگا کر مقید کرنا یا عام کو خاص کوئی ہلکا سا کام نہیں اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کا نسخ ہے اور آیت کو کسی کا قول منسوخ نہیں کر سکر نہیں سکتا اس کے لیے یا کوئی آیت ہونی چاہیے ورنہ کم سے کم کوئی, سے کوئی ایسی حدیث ہو جو سریح الدلالت بھی ہو اور اس کے ثبوت میں کسی بھی میں بھی کسی کو کلام نہ ہو ہم نے ہر چند غور اور بہت تلاش کی مگر اس قسم کا کوئی مخصص ہم کو نہیں ملا تو سمجھ رہے ہو پہلی وجہ کیا ہے کہ ما وضعی طور پر عموم کے لیے ہے ما وضعی طور پر اور اس کے لیے کوئی مخصر سرعی بھی موجود دوسری وجہ غور کرو بھی اوپر دیکھو میری طرف دیکھو دوسری وجہ, دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرقین جن کی تردید میں یہ آیت آئی ہے مشرقین جن کے رد میں یہ انما ہرما المر محتا والی آیت جن لوگوں کے رد میں آئی ہے ان لوگوں کی منتیں جو ہوتی تھیں وہ جانور کے ساتھ خاص نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان کی منتیں جانوروں سے بھی ہوتی تھیں غلے سے بھی ہوتی تھیں دودھ مٹھائی سے بھی ہوتی تھیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی ہوا کرتی تھیں سمجھ رہے ہو تو جب ان کی منتیں متلک اور عام تھیں جانور اور غیر جانور میں سے تو یہاں بھی سے مراد جانور اور غیر جانور سب مراد ہو سمجھ آیا ہے نیچے پڑھو قرآن پاک جب الرف وام نسیوا فکالو ہاضا لاہم محا لائنا اور کرتے ہیں یہ لوگ اللہ پاک کے لیے کچھ اس سے جو اس نے پیدا فرمایا کھیتوں سے اور جانوروں سے حصہ ہرش کا لگ ہے نہیں ہے انام کا لگ ہے نہیں ہے ہاں فکالو ہاضا لاہم یہ جی اللہ کا حصہ ان کے گمان میں اور یہ جی ہمارے شریکوں کا حصہ ہے بس وہ جو ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے بس وہ نہ پہنچتا تھا طرف اللہ کے اور وہ جو ہوتا تھا اللہ کے لیے وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں تک ساہ یا کمون بڑے برے فیصلے کرتے ہیں شاہ عبد القادر رحم اللہ کی بات پڑھو کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا یہ بزرگوں کا ہے اور بتوں کی طرف اللہ کی طرف بتوں اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے ان سے زیادہ ڈرتے حاصل پڑھتے آؤ حاصل یہ کہ مشرقین کا تقرر میں مابو دان کے لیے عام تھا مضبوع اور غیر مضبوع کی تقسیف ان کے ہاں ہرگز نہ تھی تو حرمت شرعیہ بھی عام ہوگی اس لیے کلم ماہ اور فسکن ہر منظور لے غیر اللہ کو شامل ہوگا خواہ مضبوع ہو یا غیر مضبوح مضبوح ہو یا غیر مضبوح تیسری وجہ کے ماں اہل کا ما عام ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مائیدا کے اندر آگے کھڑا ہے بما زوبے ہا علن سوبے بما زوبے ہا حرمت علیہ کمل ال... اه... کس طرح کا ہے حرمت الحمل میتو و دمو و الحم الخن وما ولم خان تو ولمقوضت ولمت ردیت ون نتی ہاتو بما آکال صاب و اللہ ما وما اگر ماں کے اندر ماں سے مراد جانور لیے جائیں تو پھر ماں زوبے کے اندر جو جانوروں کا صراحتن ذکر موجود ہے جی یہ تو جی تکرار جی جی ہو جائے گا جی ما اوہلہ کے ما سے مراد اگر جانور لیے جائیں اوہلہ بے مانا زوبے ہا کیا جائے تو پھر ماں زوبے آگے جو صراحتن موجود ہے وہاں تو جانور مراد ہے اور کچھ مراد بھی نہیں ہو سکتا یہ تو کیا ہو جائے گا جی کیا جی ہو جائے گا جی تکرار ہاں جی بہتر یہ ہے کہ ما اوہلہ کے ما کو بناؤ عام کیا جی جی جی جی جی جی جی بناؤ جی بناؤ اس سے مراد جانور غیر جانور ہر سب کچھ مراد لے لو اور ماض و کے اندر ذکر الخاص بادل ذکر الخاص بادل عام کے قبیلے سے بناؤ کہ پہلے عموم کو ذکر کیا گیا پھر خاص جانور کو ذکر کیا گیا اس جی میں جی یہ بات ہاں جی یہ جی جی وجہ سالس لکھی ہے نا صحیح جی بس جی وجہ جی راب وجہ رابے چاہے کہ ماں عام ہے وجہ رابے یہ ہے کہ مفسرین کرام رام اعلی اگر فک ہے نے غیر اللہ کی منت کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے غیر اللہ کی منت کو تخصیص نہیں کی ہے کہ اگر غیر اللہ کی منت جانور ہے تو حرام ہے اگر دودھ وغیرہ ہے تو حلال ہے اگر فوکائے کرام نے فرق کیا ہوتا تو تم بھی کہتے کہ ماں سے مراد کیا ہے فقت جانور آئے کیونکہ حرام فقط جانور ہے غیر جانور حرام نہیں آئے حالانکہ فوکائے کرام نے جہاں کوئی فرق نہیں کیا اب دیکھو نا سی بجار رابے پڑھو نا صحیح بجا رابے کرام کا فیصلہ حرمت کا بھی صرف حیوان کے ساتھ خاص اور اس پر بند نہیں ہے کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہو کہ غیر اللہ کی منت اگر حیوان ہو تو حرام ہے اور اگر غیر حیوان ہو تو حلال ہے بلکہ ان کا حکم حرمت بلا رہے عام ہے غیر اللہ کی ہر نظر اور منت کو شامل ہے وہ حیوان ہو یا غیر حیوان ہو ماخذ والا من نظر لگی یا کو نقصل علاوہ جان تو بے جگ نظر وہ جو واقعہ کی مردوں کے لیے اکثر عوام سے اور وہ جو لیا جاتے ہیں درہم اور شما اور زید اور اس کے مثل طرف ذرا پس وہ بلجما باطل اور حرام ہے جب تک کہ نہ ارادہ کریں وہ صرف کرنے اس کا فقرا العام کے لیے اور تاکہ مقتلع کر دیے گئے لوگ ساتھ اس کے اور خصوصاً ان زمانوں کے اندر سمجھ رہے اسی سرف کیا اس بات پر کہ ماں عام ہے خاص جانور اس میں داخل ہیں لیکن ماں جانور پر بند نہیں ہے اور فرماؤ اب سوال ہے سوال یہ ہے کہ مفسرین کرام کی تفاصیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں سے مراد فقط جانور اور مضبوعہ مراد ہے اور کچھ مراد نہیں ہے سمجھ یہ بات تفسیروں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے ماں اوہلہ کے اندر ما سے مراد فقط مضبوح لیا ہے جانور مراد لیا ہے سمجھا تم نے تو زور لگا دیا کہ ما عام ہے اس سے مراد جانور بھی ہے اور جانور بھی ہے اور غیر جانور بھی ہے لیکن مفسرین کرام تو ماں کے نیچے فقط مضبوہ کو ذکر کرتے ہیں معلوم ہوا یہ ماں ان کے نزدیک مضبوع پر اور جانور پر بند ہے بند ہے اور منحصر ہے جانور مراد ہے اور کچھ بھی مراد ہے. نہیں ہے سوال سمجھ آیا ہے اب جواب سنو میری طرف دیکھو ہمارا مدا پہلے سنو کہ ہمارا مدا کیا ہے پھر انشاءاللہ جواب پڑھتے ہیں ہمارا مدا یہ بالکل نہیں ہے کہ ماں سے مراد جانور نہیں ہے اور چیزیں مراد ہیں جانور مراد نہیں ہے اور چیزیں مراد ہمارا مدا یہ نہیں ہے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ماں عام ہے جانور بھی اس میں مراد ہے غیر جانور بھی اس میں یہ بات بڑی عجیب ہے سمجھنے کی بات ہے ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ ماں سے مراد جانور ہیں ہی نہیں جانور ماں کے اندر داخل ہی نہیں ہے مذبوحہ یہاں مراد ہی نہیں داخل ہی نہیں یہ ہماری مراد ہماری مراد یہ ہے کہ ماں عام ہے جانور بھی داخل مذبوحہ بھی داخل غیر مذبوحہ بھی داخل ہے جس ساری چیزوں کو چاہے شامل ہے بات سمجھیں یہ اب اگر مفسرین کرام رام سنو با جواب کر رہا ہوں اگر مفسرین کرام فرماتے کہ ماں سے مراد جانور ہے اور کچھ مراد نہیں جانور ہے تو یہ ہمارے مخالف ہوتا ہمارے کیونکہ ہم کہتے ہیں جانور بھی ہے غیر جانور بھی ہے مفسرین کہتے ہیں فقط جانور ہے غیر جانور نہیں ہے تو یہ ہمارے کیا ہوتا اور بولو صحیح کیا ہوتا ہمارے مخالف تب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں جانور اور جانور اور سارے بولو جانور اور اور مفسرین کہتے ہیں کہ فقط جانور ہے اور غیر جانور یہ کیا ہو جاتا تناخذ ہو جاتا کیا ہو جاتا اور منتخبی تنازع تناخذ سمجھا رہا ہوں ہم کہتے جانور غیر جانور وہ کہتے ہیں فقط جانور نہ غیر جانور تو یہ ہمارے کیا ہوتا ہے مخالف ہم بھی کہتے ہیں کہ ماں عام ہے جانور بھی مراد غیر جانور مفسرین کہتے ہیں کہ ما سے مراد جانور ہے تو یہ تو ہمارے خلاف نہیں ہم بھی جانور مراد لیتے ہیں ہم بھی جانور مراد ہیں مفسرین بھی جانور مراد لیتے ہیں ہم بھی جانور مراد ہیں بس یہ ہمارے کیسے مخالف ہو گیا ہمارے مخالف تب ہوتا کہ مفسرین ہم کہتے کہ جانور اور غیر جانور دونوں مراد ہیں مفسرین کہتے فقط جانور مراد ہے غیر جانور مراد ہے تب ہمارے مخالف ہوتا اب کیا ہے اب یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جانور یہاں مراد ہیں مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ جانور یہاں مراد ہے اس لیے یہ ہمارے مخالف نہیں ہے کچھ سمجھائیے بات الجواب پڑھو اب الجواب قارئین کرم بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا مدعا معلوم کر لیں کہ ہم کیا عرض کرنا چاہتے ہیں دل کے قانون سے سن لو کہ ہمارا مدعا یہ نہیں ہے اور قتل نہیں آئے کہ کل میں اور فس کم کیوں کے نیچے مضبوع میں داخل نہیں ہے مضبوح ہاشا وک اللہ بلکہ ہمارا مدعا صرف یہ آئے کہ کل میں ماورفظ کر مجبوہ میں بند نہیں آئے ہمارا مداح کہ مجبوہ میں ہاں مدعا ہمارا صرف یہ ہے کہ کلمہ میں کر مجبوہ میں بند نہیں آئے بنی طور کے ان آیات میں کل میں اور فسکن کا فرد صرف مذبوحہ ہو اور یہ آیات صرف اسی خاص فرد مذبوحہ کو شامل ہوں اور اس کے علاوہ غیر اللہ کی نظر و منت کے باقی جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب ان سے خارج ہوں اور آیات کو بالکل شامل آیات ان کو بالکل شامل ہی نہ ہوں اور ان پر دلالت ہی نہ کریں خلاصہ یہ کہ ہم ماں اور فسکن کے زبیہ کے ساتھ صرف تخصیص اور حسر کے منکر ہیں رہیں اور اور زبیا کا ما اور فزکن میں باقی افراد کے ساتھ من ہونا اور ما اور فسکن کا باقی افراد نظر لے غیر اللہ کے ساتھ زبیا کو بھی شامل ہونا اس کی ہم قطان منکر نہیں کہتا نا؟ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو اب سنو کہ مفسرین حضرات کی عبارات میں ما اور فسکن کے ایک فرد آزم کا ذکر ہے اور یہ ہمارے مخالف نہیں آئے کیونکہ ہم پہلے سے مانتے ہیں کہ زبیح بھی ما اور فسکن کا فرض ہے ہاں یہ عبارات ہمارے مخالف تب ہوتی جب مفسرین حضرات تخصیص اور حسر کا دعویٰ کرتے ہیں کس کا دعویٰ کرتے سر اثر کا دعویٰ کرتے کہ ماں اور کے سے مراد صرف زبیہ ہے اور منت لے غیر اللہ کے باقی افراد قطع مراد نہیں حاصل یہ کہ جو کچھ مفسرین حضرات نے لکھا ہے نہ وہ ہمارے مخالف ہے اور نہ ہم اس کے منکر ہیں اور جس کے ہم منکر ہیں وہ ہے کل میں اور فسکن کو مذبوحہ میں بند ماننا اور مذبوحہ کے علاوہ باقی افراد نظر لے غیر اللہ کو ماں اور فسکن کے عموم سے خارج ماننا وہ مفسرین کی کلام میں موجود نہیں ہے کسی ایک مفسر کا حوالہ دو جس نے کہا ہو کہ ماں سے مراد فقط مضبوہ ہے باقی ساری چیزیں خارج ہیں اگر ایسا کسی مفسر نے لکھا ہے تو وہ ہمارے مخالف ہے اگر ایسا کسی مفسر نے نہیں لکھا تو پھر وہ ہمارے قتل مخالف نہیں آئے سمجھا سر وہ مفسرین کی کلام میں موجود نہیں آئے اگر کوئی طالب علم یہ نفی اور حسر اس بات سے سمجھتا ہے تو یہ مفہوم مخالف ہے جس کا مراد لینا صحیح نہیں آئے صحیح پھر سوال ہوگا کہ یہ تعویل تم مفسرین کے کلام میں کیوں کرتے ہو یہ تعویل تم مفسرین کے کلام میں مفسرین بھی جانور مراد لیتے ہیں ہم بھی جانور مراد لیتے ہیں مفسرین اگر کرتے حسر تو پھر تو یہ ہمارے مخالف ہوتا لیکن انہوں نے حسر نہیں کیا لہذا ہمارے مخالف تو جواب جواب یہ ہے کہ ہم کیوں نہ تعبیر کریں مفسرین کے کلام کے اندر کوئی حسر کا جملہ ہی نہیں ہے مفسرین کے کلام میں حسر کا کوئی کوئی کلمہ ہی نہیں ہے حسر کا ہم کیوں حسر بنا مفسرین کے کلام کے اندر وہ رہے ہو میری طرف دیکھو نا جی میں کہتا ہوں جا آ کیا کہتا ہوں زید آیا ہے تو میں نے عمر کے آنے کا انکار کیا ہے عمر کے آنے کا انکار تب ہوگا جب میں کہوں گا ماں جا زید ما جا نہیں آیا مگر زید تب عمر کے آنے کا انکار ہوگا زید کی مجیت کا اس بات ہوگا اور اگر میں یوں کہوں کہ جا زید زید آیا ہے تو اس میں عمر کے آنے کا کوئی انکار تم نے پڑھا ہے مولوی ہو پڑھے ہوئے ہو تو اگر مفسرین کہتے لراد منہا ال حیوان لسل مراد و منہا ماں سے مراد نہیں ہے مگر حیوان تو سمجھا جاتا کہ ماں خاص ہے حیوان میں بند ہے غیر حیوان مراد مفسرین نے جب ما اہل کا ما آیا تو آگے لکھ دیا ایل حیوان تو اس کے اندر کیا ہے یہ تو جا زیدن کی طرح ہے سن رہے ہو کس کی طرح ہے یہ تو جا زیدن کی طرح ہے حسر کا کلمہ ہوئے تو ہمارے مخالف ہوئے جب مفسرین کے کلام میں حسر کا کلمہ نہیں ہے تو ہم اس کو حسر کے لیے کیوں بنائے سمجھائیے باسی اور نمبر دوم نمبر دو وہی بات ہے کہ قرآن کے عام کو خاص کرنا مفسرین کا کام ہاں؟ مفسرین کا کام ہاں قرآن کے عام کو خاص کرنا کس کا کام ہے قرآن کا کس کا کام ہے یا قرآن کی آیت ہوئے یا حدیث متواتر یا مشہور ہوے تو آ کر قرآن کے عام کو خاص کرے ہم مفسرین کے اقوال کے ذریعے قرآن کے ماں کو کیسے خاص کریں کوئی سمجھ آیا ہے اب پڑھو سوال ہے دوم پڑھو مفسرین حضرات کے کلام میں یہ تعویل کیوں کرتے ہو کہ ان کی مراد تخصیص اور حسر نہیں ہے الجواب اولا مفسرین کے کلام میں جب حسر اور تخصیص کا کلمہ موجود ہی نہیں ہے پھر ان کے کلام کو حسر پر کیسے عمل کریں ایک نہ کردہ کام بلا وجہ ہم ان کے سر پر کیوں تھونپیں ان کے مفسرین حضرات کا کلام واجب التعویل ہے کیونکہ عام کی پہلی تخصیص جب خبر واحد جیسی شرعی دلیل اور کیا سے مجھ سے صحیح نہیں آئے تو مفسرین حضرات کے اقوال سے قرآن عام کی تخصیص کیسے صحیح ہو سکتی ہے جب امام اعظم کے نزید تخصیص نسلی کے ہے کیا مخلوق کے کلام سے خالق کا کلام منسوخ ہو سکتا ہے ما اوہ اللہ کس کا کلام ہے بولو تو صحیح اللہ کا کلام ہے خالق کا کلام ہے مخلوق کہے کہ خاص ہے خالق کہے فرماتے ہیں کیا مخلوق کے کلام سے خالق کا کلام منسوخ ہو سکتا ہے ہاشا وکلا اس لیے ہمارا مدعا یہ ہے کہ بلا دلیل مفسرین حضرات نہ تخصیص کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے کیا ہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ کیا بھی نہیں انہوں نے تخصیص کا دعویٰ نہیں کیا ہاں صرف ماں اور کی تفسیر میں زبیہ کو ذکر کرنے سے تخصیص اور حسر لازم نہیں آتا لازم میری طرف دیکھو آپ سوال ہے کہ ٹھیک ہے اب نے مان لیا میاں تمہاری بات مان لی ہے کہ مفسرین ماں کا ماں کے نیچے مذبوحہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ مذبوحہ کی تخصیص فقط ذکر کرتے ہیں تخصیص نہیں کرتے تمہارا اور ان کا کوئی تعارف نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ آخر وجہ کیا کہ صرف مذبوحہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کوئی ہمیں حقیقت تو بتاؤ کہ وہ کہہ دیتے وغیرہ ہا کا الگ بول دیتے جی حیوان وغیرہ ہی بول دیتے وغیر ہی, ہی کا کلمہ نہیں بولتے فقط یہ کلمہ کیوں بولتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے سمجھ رہے ہو تو جواب سے پہلے تمہید ہے تمہید کیا ہے جی سمجھو بات تمہید یہ ہے کہ قانون ہے کہ جب کسی شے کے بہت افراد ہوں کسی شہ کے بہت افراد ہوں اور ایک فرد اس کا زیادہ مشہور ہو کسی شہ کے بہت افراد ہوں اور ایک فرد اس کا کیا ہو زیادہ مشہور ہو کسی بنا پر اس کو زیادہ شہرت حاصل ہو اور وہ زیادہ مشہور ہو کوئی فرد سنو بات کسی شہ کے افراد بہت ہوں اور ایک فرد کو شہرت زیادہ ہو تو مفسرین کرام کی فاش عادت ہے کہ وہ اس شے کا جب ذکر آتا ہے تو خاص اسی فرد کا ذکر کر دیتے ہیں صرف اسی فرد کا ذکر کرتے ہیں اور کسی فرد کا ذکر سنہ بات جب کسی شہ سے بہت افراد ہوں اور ایک فرد کو خصوصیت اور شہرت حاصل ہو تو جب اس شہ کا ذکر آتا ہے تو وہ صرف اسی فرد کا اس لیے نہ کہ یہاں فقط یہی فرد مراد ہے اور افراد مراد ہے نہ بلکہ اس لیے کہ اس فرد کو شہرت حاصل ہے کیا حاصل ہے شہرت حاصل ہے اس لیے خاص اس فرد کو کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ جی فائدہ سمجھ آیا ہے پھر ارد کر رہا ہوں کہ ایک شہ کے بہت افراد ہوتے ہیں ایک فرد کو زیادہ شہرت حاصل ہوتی ہے عظمت حاصل ہوتی ہے تو مفسرین کرام کی عادت ہے کہ جب اس شے کا ذکر آتا ہے تو اس کے خاص اسی بڑے فرد کو ذکر کرتے ہیں جس کو شہرت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس شے کا فقط یہی فرد مراد ہے اور کوئی فرد مراد نہیں ہے بلکہ اس فرد کو ذکر کرنا باوجہ شہرت اور باوجہ عظمت کے ہوتا ہے سمجھ آیا ہے ایک بات دوسری بات دوسری تمہید غیر اللہ کی منت کے اندر بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور پہلے بھی دی جاتی تھیں لیکن آز الافراد حیوان ہے آز الافراد کیا ہے جس طرح ہم اللہ کے نام کا صدقہ دیتے ہیں پیسہ بھی صدقہ ہے کپڑا بھی صدقہ ہے لیکن جانور کا صدقے کو اہمیت ہے جانور کے صدقے کو چاہے اہمیت حاصل ہے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں ہے بھی صحیح اہمیت تو جانور کے صدقے کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور مشرق لوگ غیر اللہ کی منت میں ہر چیز دیتے تھے اور دیتے ہیں لیکن جانور کو اکچا دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں کیونکہ جانور حیوان ہے بولو صحیح کیا ہے زندہ حیوان کی روح نکالنی ہے اس کو زبے کر کے اس کا خون بہانا ہے اس لیے یہ باقی افراد کی بنسبت شہرت یافتہ فرد ہے منت غیر اللہ غیر اللہ کی نظر نیاز کے جتنی بھی افراد ہیں ان تمام افراد میں سے زیادہ شہرت کس کو ہے آمد. حیوان کو ہے کیونکہ حیوان کے اندر ایک زندہ جانور کی جان نکالی جاتی ہے بزرگ کے نام پر اس لیے اس کو شہرت اور عظمت حاصل ہے بات سمجھ گئی ہے اب جواب آ رہا ہے جواب یہ ہے کہ مفسرین کرام رام حیوان کو خاص طور پر اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ نظر لے غیر اللہ کا فرد آغم ہے سمجھے یہ بات حیوان کا ذکر کیوں کرتے ہیں نظر لے غیر اللہ کا فرد آزم ہے نظر لغیر اللہ کے کئی افراد ہیں فرد آزم چاہے حیوان ہے اس فرد آزم ہونے کی بنا پر شہرت کی بنا پر اس کو ذکر کرتے ہیں نہ اس لیے کہ ماں سے مراد فقط حیوان ہے اور کچھ مراد یہ مراد نہیں ہوتی بلکہ اس لیے حیوان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فرد آزم ہے بات سمجھ آئیے اب دیکھو اگلے صفحے پر آ جاؤ تمہید دوم ہے نا سنگھ اور نیچے الجواب ہے نیچے الجواب الجواب حضرات کا ما اوہلہ کی تفسیر میں مضبوحہ کا ذکر کرنا محض اس کے زیادہ مشہور ہونے اور بہت مروج ہونے کی وجہ سے آئے اور با ایمانہ ہرگز نہیں کہ ماہ اہل مضبوحہ میں بند اور باقی اشیاء ما اہل میں داخل ہی نہیں کلّا بحاشا نظر آیا ہے دیکھ رہا ہے اور سن رہے ہو بہرحال یہ دو تمہیدیں یاد رہیں گی پہلی تمہید کے مفسرین کرام کی عادت ہے کہ کسی شہ کے بہت افراد ہوں ایک فرد کو شہرت حاصل ہو عظمت حاصل ہو تو جب اس شہ کا نام آتا ہے تو اسی فرد اعظم کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حیوان جو ہے یہ نظر لے غیر اللہ کا فرد ہے اب جواب یہ ہے کہ اس کا ذکر فرد اعظم ہونے کی وجہ سے ہے نہ اس لیے کہ ماں اس کے اندر چاہے بند ہے وآخر دعوانا عن الحمد لله بقيا بقيا والسلام على عبادة الذين اصطفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتب والدم ولحمل خمزين وما أعوذ إلا الله به <تصفيق> کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ ما اوہل کے سلسلے کے اندر چار فصل آئیں گے پہلا فصل گزر گیا ہے یہ کل ما اور فسکن کی شرح میں تھا اب یہ دوسرا فصل ہے احلال کے معنی کی تشریح ہو رہی ہے ما اوہل کے اندر جو اوہلا ہے اہلال سے مشتق ہے اور احلال کا چمانا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی ہے کہ اوہلہ کا معنی کیا ہے زوبیہ کیا معنی کیا ہے سمجھنا اس لیے اس کی وضاحت عرض کرنی ہے جہاں دو عنوان ہیں پہلا عنوان یہ ہے کہ احلال کا معنی احلال کا معنی لغت عرب کے اندر ہوتا ہے رفع اس مانا ہوتا ہے آواز اونچی کرنا احلال کا لغوی مانا احلال کا وضعی مانا احلال کا اصلی مانا ہے رفع سوت آواز اونچی کرنا سمجھ رہے ہو سی <coughs> اب وہ آواز اونچی کرنا جو ہے وہ خا حیوان پر ہووے یا دودھ پر ہوے یا کپڑے پر ہوے غلے پر ہوے کسی چیز پر ہو پھر حیوان پر اگر آواز اونچی کی جائے تو پھر وہ زبے سے بہت پہلے یا زبے سے تھوڑا سا پہلے یا آئین زبے کے وقت سمجھ رہے ہو بہرحال حال یہ ساری صورتیں احلال کے اندر داخل ہیں احلال کا معنی لغت عرب کے کی اندر کیا ہوتا ہے رف سوت آواز اونچی کرنا سمجھا تشہیر کرنا شہرت دینا لوگوں کے سامنے ذکر اذکار کرنا اس کا نام ہے اہلال سمجھ رہے ہو پھر یہ تشہیر اور آواز دینا کہ یہ فلانے کی منت ہے یہ جانور فلانے کا ہے یہ بکرا فلانے پیر کا ہے یہ آوازیں دینا اب یہ آواز دینا جو ہے خا حیوان پر ہو یا غیر حیوان پر ہو حیوان پر بہت پہلے ہو زبے سے یا سے تھوڑا سا پہلے ہو یا کے عین وقت پر ہو جو ساری صورتیں احلال کے کی اندر کیا ہیں داخل ہیں بات سمجھ یہ اب دیکھو پڑھو ماخذ نمبر اول امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الحج کے اندر یہ باب باندھا ہے باب ان کا میری طرف میں سمجھا زبان اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق فرمائے حج پر جانے کی عمرہ کرنے کی انسان جب احرام باندھتا ہے نا تو کہتا ہے لبیک اللہ لبیک یہ پڑھتا ہے نا تلبیہ؟ اور مرد کو حکم ہے کہ وہ زور سے پڑھے کیا پڑھے لبیک اللہ میں جہرن پڑھے سمجھا نہیں کیونکہ چونکہ تلبیے کے اندر جہر ہوتا ہے چونکہ تلبیہ کے اندر رفع سوت ہوتا ہے اس لیے تلبیہ کو احلال کہتے ہیں تلبیہ کو کیا کہتے ہیں حالانکہ تلبیہ احلال لغت کے اندر یہ معنی نہیں ہے لیکن چونکہ تلبیہ کے اندر رف و سوت ہوا کرتا ہے اس لیے اب تلبیہ کو بھی کیا کہنے لگ گئے الفاظ دیگر پھر اس میں عموم کیا گیا اور احرام باندھنے کو احلال کہنے لگ گئے احرام باندھنے کو بھی کیا کہتے ہیں احلال کہتے ہیں سمجھنا سر اب مسئلہ آیا کہ عورت نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے اور اسے حیض یا نفاس جاری ہے تو اب وہ کس طرح احرام باندھے سمجھا نہیں سی اب وہ باب آ رہا <تصفح> باب ان کیفتو ہل الحا فساؤ کس طرح احرام باندھے حیض والی اور نفاس والی اگر اللہ کا معنی زبے ہوے اہلال کا معنی زبے ہوئے تو معنی ہوگا کیفت ہل الحاظ حائز عورت کس طرح جانور زبے کرے جی حالانکہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جانور زبیر کرنے کے اندر حیض جو ہے وہ تو دخیل نہیں ہے معنی نہیں ہے یہاں کیا معنی ہے کس طرح احرام باندھے کس طرح تلبیا پڑھے عورت سمجھ رہے ہو احلہ تک بہی بخاری خود کہہ رہا ہے ابھی بخاری کی بات ہے علیہ الرحمت کی الحلہ تکلامہ بہی اللہ کا کلمہ جب بولا جائے تو اس کا معنی ہے کلام کی ہے اس نے اس کے ساتھ اور استحللنا اور احلنا اور الہ یہ جی تینوں کل مات من میں ہے اس کا معنی ظہور ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے تو آواز دینے اور تشہیر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے نا جی جب انسان جہرن بولتا ہے تو ظہور ہو جاتا ہے جو سارے کا معنی کیا ہے ظہور ہے بس تحل چلا کب کہا جاتا ہے خارا جمین صاحب ہے جب کے بارش بادلوں سے باہر نکل آئے وما غیر بھی وہ بخاری خود بول رہا ہے یہاں بھی اہلال کمانا چاہتا ہے رفل سوت آواز اونچا کرنا اور یہ مشتق ہے استحلال اس سبی سے بچے کے آواز کرنے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور روتا ہے اس کو کہتے ہیں استحلال کیا کہتے ہیں استحلال کہتے ہیں بخاری کا جلد اول ہے صفحہ دو سو دس بہرحال اہلال کا معنی آواز دینا شہرت دینا وہ سمجھ رہے ہو اور اس کے تمام مادوں کے اندر جو ہے ظہور والا مانا ہے کون سا معنی ہے ظہور اور اظہار والا معنی پایا جاتا ہے اب دوسرا ماخذ پڑھو علامہ جمال قریش رحمہ اللہ لکھتے ہیں استحلس بھی ولادت یعنی آوازہ دیا ہے نزدیک ولادت کے بچہ جب پیدا ہوتا تو چیختا ہے نا جی تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں استحلال کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا معنی ظہور والا ہے آواز دینے والا ہے ورنہ جہاں مانا زابا جو تو نہیں ہوگا جی سن رہے ہو یہ جی جی جی جی جی تو معنی نہیں ہوگا کہ نوزائیدہ بچے نے جانور زوے کیا ہے یہ جی تو معنی غلط ہے یہاں وَأَحل الموتا اذا رفع احل الموتا میرو ادارہ فا سو تو تلبیت احل الموتا میرو کب کہا جاتا ہے جب اونچا کرتا ہے موتا اپنا آوازہ تلبیے کے اندر اور احلّہ بھی تسمیت اللہ زور سے بسم اللہ کری ہے اس نے جانور پر کول تعالی تو آلہ بما اہل غیر بغیر اسم اللہ اے نو دے آلے نو دے یا مانا کر رہا ہے کا مانا کیا کر رہا ہے اور اس کا اصل ہے رف اور سوت چاہے آواز اونچی کرنا اہل اللال و ہل الال وسط ہلا مجہول المجول پڑھو اور معلوم بھی استعمال کیا گیا ہے تب یعنی واضح ہو گیا سراح کتاب کا نام ہے باب اللہ میں ماخذ تین چھوڑ کر چار پر میں آ رہا ہوں حضرت شاہ عبد العدیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں بلکہ احلال در لغت عرب بہ مانا بلند کر دن آواز بہرت دا بلکہ احلال لغت عرب کے اندر بلند کرنا آواز کا اور شہرت دینے کے لیے کائے چنانچہ احلال لال احلال طفل نو لال نوتل اہلال بے حج وغیرہ زال مستعمل ہے اور اگر کوئی کہے کہ آلل تو للہ ہے آلل تو ہرگز ساتھ مان زبا تو للہ کے نہیں سمجھا جائے گا ماخذ نمبر پانچ علامہ محدت انور شاہ کشمیری رحم اللہ سلماتے ہیں بلا اکول ہے ستیر بھی کون ہی اندرز بھی میں یہ نہیں کہتا کہ اہ لال مقجد ہے تفسیر کے لحاظ سے ساتھ ہونے اس کے بوقت زیبے جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ اہلال اور امر ہے اور نہ ذکر کرنا اللہ کے نام کا یہ اور امر ہے نہیں ہے پہلے کائن بس بے شک شان یہ وہ اہلال نہیں مقدس ساتھ زیبے کے اور اہلال تو کہتے ہیں اے و تشہیر و وضاحت کرنا اور شہرت دینا کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے اعلان و تشہیر اعلان ان بچہ میری طرف دیکھو ایک عنوان ختم ہو گیا کہ احلان کا وضعی اصلی اور حقیقی معنی کیا چاہے آواز دینا شہرت دینا <coughs> پھر وہ جانور پر ہو یا غیر جانور پر ہو جانور پر ہو تو پہلے ہو یا زبے سے تھوڑا سا پہلے یا زبے کے وقت اب دوسرا عنوان اوہلا اور احلال کا بانا کسی لغت کے اندر زیبے والا نہیں آیا احلال کا بانا زیبے کسی لغت میں وارد نہیں ہوا آج تک شہرا عرب میں سے کسی شاعر کا کوئی شعر پیش کر دے ہوئے آدمی جس کے اندر اہلال کا مانا زیبے آیا ہو یہ نہیں آئے کوئی ایسا شعر نہیں آئے کوئی ایسا نظم نہیں آئے کوئی ایسا نثر نہیں آئے عبارت نہیں آئے جس کے اندر احلال کا زبے والا معنی آیا ہو کیا معنی آیا ہو زبے والا معنی آیا ہو آج تک کوئی حوالہ نہیں دیا جا سکتا یہ جی آج کے چودہویں صدی کے مولویوں کا ڈھکوس لیا ہے کہ احلال کا معنی ذیبے ہوتا ہے احلال کا معنی زب کسی لغت میں بھی نہیں آیا ہے سمجھ رہے ہو آپ عبارت پڑھو شاہ عبد العزیز صاحب رحم اللہ کی عبارت پڑھو نیچے لکھی آئے شابد عزیز مولا فرماتے ہیں وہ اہل ذوب عمل کر دن خلاف لغت و عرفت اہل کو زوبیا پر عمل کرنا خلاف لغت اور خلاف عرف آئے ہر گز اہلال در لغت عرب و عرف آندیار ہر گز اہلال لغت عرب اور اس علاقے کے عرف کے اندر اور اس وقت کے اندر بے معنی ذبے نیام در کے معنی میں نہیں آیا وبے کے معنی میں در ہیج شیر ہے ہیج عبارت کسی شیر اور کسی عبارت کے اندر نہیں آیا سمجھا نا صحیح <تصفح> کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوہلہ بے مانا زوبیہ ہے شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں چلو زور بھی لگاؤ بال فرض ہے تو نہیں با فرض محال جس طرح محال کو فرض کیا جاتا فرض کر لو کہ زوبیہ کے معنی کے اندر ہے تو حاصل کیا بنے گا ماں زوبا اللہ اس میں غیر اللہ ملا ما زوبحا <سؤال> وہ جانور جو ذبے کیا جائے غیر اللہ کے نام پر سمجھ رہے ہو اب دیکھو یہی جی فرما رہے ہیں ونی اگر اوہ اللہ رابر زوب عمل کردہ شباد اگر اوہلہ کو زوبیہ پر حمل بھی کیا جائے تو پس غیر اللہ پر زب ذبہ خاد غیر اللہ مراد ہوگا ذبے میں غیر اللہ کہاں سے سمجھا جاتا ہے یہ جو تم تعویل کرتے ہو لفظ اسم پھر نکالتے ہو یہ کیوں نکالتے ہو چلو ظوبح کے معنی میں کہو اہل کو لیکن ماں زوب غیر اللہ معنی جو غیر اللہ کے لیے ذبہ کیا گیا خا اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا نام لیا جائے اعلیٰ اس میں غیر اللہ تم نے کہاں سے نکال لیا ہے زبے بے اس میں غیر اللہ کہاں سے سمجھا جاتا ہے تاکہ مدعا ان لوگوں کا حاصل ہوئے بس اس عبارت کے اندر احلال کو ساتھ ماں زبے کے لینا پھر لے غیر اللہ کو بجائے میں اس میں غیر اللہ بنانا قریب ب تعریف کلام الہی میں رصد یہ تو کلام الہی کی تعریف ہے کلام الہی کی چاہے ہے تعریف ہے یہ بہرحال دوسرا فصل اس بات میں آیا کہ احلال کا معنی ذبہ کرنا کسی لغت میں وارد نہیں ہوا اہلال کا معنی ہوتا ہے رف و آواز اونچا کرنا شہرت دینا سمجھا نہیں سیکھیں یہ غیر اللہ کی منت ہے فصل سوم کلمہ لے غیر اللہ کی تشریف لے غیر اللہ کا لفظ جو ہے حضرت یہ بھی عام ہے کیا ہے سارا جہان اس کے اندر داخل ہے اللہ کے علاوہ بت ہے تو وہ بھی غیر اللہ میں داخل ہے اللہ کے علاوہ انبیاء اولیاء ہیں جنات ہیں ملیکا ہیں سارا جہان اس میں داخل ہے پرندے ہیں دلندے ہیں اشجار ہیں آجار ہیں بت ہیں جس غیر کے لیے بھی منت مانے گا وہ اس کے اندر داخل ہے کوئی غیر یہاں سے خارج نہیں ہے پڑھو اردو پڑھو والد صاحب رحمہ اللہ کی بارت کلمہ غیر ہما عموم کا حامل ہے اللہ تعالیٰ کے ماسیوا عالم الوی جووی سفلی اور ماتا تسرا کی تمام مخلوقات زبیل نوری ناری خاکی اور غیر زبیل اقول حیبانات پرندے بری بحری مخلوق اور تمام جمادات یہ سب کے سب کلمہ غیر کو موم میں داخل ہیں خلاصہ یہ کہ کلمہ غیر اللہ بتو میں بند نہیں بلکہ بلا استثناء ہر مخلوق کو شامل ہے۔ ماخذ نمبر 1 حافظ ابن کثیر رحمہ کی عبارت ہے۔ لئن الله تعالی اوجب ان تذبا مخلوقاته ولا اسم العظیمه اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے یہ کہ ذکر ہے اس کی مخلوقات اسی کے نام پاک پر جو عظمتوں والا ہے خمتا ادلا بحان ظال کا جب بھی اعراض کیا جائے گا اس تسمیہ سے اس سے وزور کرا لے اس اور دوسری مخلوق کا نام پڑا جائے گا سنم ان او تاوت او وسن او غیر ظالکا دیکھ رہے ہو سنم ہو یا تاوت ہو یا وسن ہو او غیر ذلک من سایر المخلوقات یا اس کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہے فانہ حرام بالاجماع فانہ حرام حرام ہے اجماع ہے علماء کا نمبر دو اللہ 2 علامہ جساسرا وزیر مولا فرماتے ہیں ظاہر قول ہی تعالی بما اور الہی اللہ اللہ کے اس کلام کا ظاہر واجب کرتا ہے تحریم کو جبکہ نام لیا جائے اس پر غیر اللہ کازب لأن اور لانت خدا کی ان پر نازل ہوئی ہے اور یہ ابدی جہنمی ہیں خنزیر بھی ان کو بنایا گیا بندر بھی ان کو بنایا گیا تو اعلی کتاب کے لفظ سے ان کے کفر اور شرک کی کمی تمہیں محسوس نہ ہونی چاہیے کہ لفظ کتاب اہل کتاب آ تو ان کا شرک و کفر کم ہو گیا کم نہیں سمجھا اہل کتاب تو ایک اصطلاح ہے کہ چونکہ وہ کتاب والے تھے تورات اور انجیل والے تھے اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا ورنہ یہ نہیں جس طرح آج کل لوگ ہیں اہل قرآن ہیں یعنی قرآن ان کو دیا گیا لیکن شرک بھی پورا کرتے ہیں تو سن رہے ہو اچھا اہل کتاب کون ہے قرآن پاک کے اندر تو آ گیا اور اس زمانے میں دو تحفے موجود تھے ایک یہود اور ایک نسارا سیدھی سی بات تو یہ ہے لیکن فقہاء کرام نے اہل کتاب کی جو تعریف کی ہے وہ یہ جی ہے کہ ہر وہ انسان جو توحید کا مدعی ہو ہر وہ انسان جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے توحید کا واقعات بے شک وہ توحید پر نہ ہوگے شرک کو کفر کر رہا ہو نمبر دوم وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان کا بھی مدعی ہو کسی آسمانی کتاب پر ایمان کا مدعی ہو مثلاً وہ کہتے تھے ہم تورات کو مانتے ہیں حالانکہ وہ تورات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ تورات میں جو کچھ ہے وہ توحید اور نبی علیہ السلام کے رسالت اس کو وہ نہیں مانتے تھے شرک میں پورے منہمک تھے بعض دعوی توحید اور دعوی ایمان بر کتاب الہی اس کا نام ہے اہل کتاب سمجھ رہے ہو آج کل کے مشرق جو ہیں چونکہ ان پر یہ تعریف فکہار نے جو کی ہے وہ صادق آتی ہے کہ یہ بھی توحید کے مدعی ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان کے بھی کیا ہیں ہیں وہ حقیقت ان کے پاس کسی چیز پر ایمان نہیں ہے لیکن فوکار نے جو تعریف کی چونکہ ان پر سادے کا اس لیے یہ بھی آل کتاب میں داخل ہے ہمارا تو یہی مسلک ہے اب سوال ہے کہ اہل کتاب کی زبیہ حلال ہے یا حرام ہے سمجھا سی فائدہ لکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کی زبیہ جو ہے یہ حلال ہے آگے اور بات ہے کہ آیا بطلق حلال ہے جب صرف وہ جو اللہ کے نام پر ذبے کریں وہ حلال ہے تو جواب یہ ہے کہ صرف وہ حلال ہے جو اللہ کے نام پر ذبے کرے اگر مسیح علیہ اسلام کے نام پر ذبے کرے گا تو وہ حرام ہے اب دیکھو ماخذ نمبر اول ہے وہ توام الزین ابت الکتابہ خل اور نیچے پھر الجواب سوال کے بعد الجواب بھی پڑھو صرف وہ زبی حلال ہے جو بے عسم اللہ ذبح کی گئی ہو اور جو بے عصم المسیحب اسم العزیر ذبح کی گئی ہو وہ حرام ہے اور ما ہی اللہ, اللہ میں داخل ہے اللہ میں جس راضی رحم اللہ فرماتی ہیں لے انہ ان طعام تھا عام کتاب معقود تم چونکہ مباح ہونا تو اہل کتاب کا یہ معقود ہے ساتھ شرط اس بات کی کہ نہ نا نام لے وہ غیر اللہ کا اس الواجب الواج والے نا چونکہ ہمارے ذمہ ہے استعمال کرنا دونوں ایتوں کا مجموعی طور پر بہتر دیکھو ایک آیت ہے وما اہل بہی ملا یا کیونکہ دوسری اجت وما اللہ کو بھی تو اس کے ساتھ ملائیں گے ہم دوسری آیت کو بھی کیا کریں گے ساتھ ملائیں گے اس لیے ہم کہیں گے کہ آل کتاب کا ذویہ حلال ہے باشرتے کے وہ اللہ کے نام پر زیور کریں گے باشرتے کے وہ ہاں تب دونوں عیتوں کو کان الواجب والین استعمال الت ہے مجموعہ چونکہ ہے ہمارے اوپر واجب استعمال کرنا دونوں ایتوں کا ان کے مجموع پر دونوں ایتوں کا مجموعی طور پر انہو قالا گویا کہ اللہ نے فرمایا تمام اللہ ات الکتاب ہے اور تمام ان لوگوں کا جو دیئے گئے کتاب کو حلال ہے تمہارے لیے جب تک کہ انہاں نام لے میں غیر اللہ کا جب تک کہ غیر اللہ کا میری طرف دیکھو میں بات ارض کر دوں چودہ سو سال گزر گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی علیہ سلاد و تسلیم کو فوت ہوئے تو کروڑہ علماء گزرے ہیں سمجھا نہیں اور بہت سارے علماء اختلاف بھی کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ بنیاد کو دیکھا جاتا ہے اصول کو دیکھا جاتا ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ حضرات کو خود کو توفیق عطا فرمائے مطالعہ کرنے کی تم پہلے شو کی کتابیں پڑھو سمجھا کتاب اس زباح کے اندر تم صرف ہدا یا جلد رابع جو ہے نا وہ دیکھ لو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ اہل کتاب کی زبی حلال ہے یا حرام ہے پھر یہ کہ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں سمجھ رہے ہو اگر تم اپنی اور اپنے مولویوں کی باتیں کرتے رہو گے تو کروڑ ہاں مولوی گزرے ہیں پر ایک ایک مسئلے کے اندر کروڑ ہاں قول بن جائیں اس لیے اپنے آپ کو تم پابند کرو اصلاف کا سمجھا مثال کے طور پر احکام القرآن کے موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں علامہ جساس رازی جس کا تم نام پڑھو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا دو واسطوں سے شاگرد ہے بڑا محق عالم ہے اس نے لکھی ہے احکام القرآن قرآن پاک کے اندر جو مسائل ہیں صرف اس کو اس نے جمع کیا ہے بعد والے جتنی علماء ہیں مفسرین فکا اس سے لیتے ہیں اسی طرح ایک اور علامہ ابن الربی مال کی ہے جو محدس بھی ہے مفسر بھی ہے اس نے لکھا ہے احکام القرآن چار جلدوں میں اس نے بھی قرآن پاک کے احکام جمع فرمائے ہیں اسی طرح فوکحا کی کتابیں ہیں البارال رائق ہے تبین الحقائق ہے یہ ہدایہ ہے بنایا ہے سمجھا عالم گیریا ہے بزازیا ہے کازی خان ہاں ہے یہ ساری کتابیں اٹھاؤ اور اس میں پڑھو کہ اہل کتاب کی تعریف انہوں نے چالک کی ہے پھر اس کے بعد اس بات کا مطالعہ کرو کہ آج کے جو بریلوی مشرق ہیں آیا ان پر اہل کتاب کی وہ تعریف جو شوقہ نے کی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو فابے نہیں ہوتی تو فابیہ سمجھا نا جو وہ کہیں ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے ہم نہ تو مجھ تحد ہیں جی, جی. سنے ہو. جی. ہم تو ہیں مقلد محض وہ جو لکھیں گے ہمیں ان کی تقلید کرنا پڑے گی اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہاں اگر تمہاری تحقیق ہے کوئی ایسی جو ان کے بالکل برعکس جمہور کے علاوہ ہے تو وہ آپ تک محدود ہے دوسرے تک جو ہے دوسرے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سمجھ یہ بات میری یہ بڑی قیمتی بات ہے کسی انسان کی اپنی تحقیق ہے جمہور کے خلاف تو وہ اس انسان تک محدود ہے اور کسی کو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اب اندازہ فرماؤ اللہ نے قرآن پاک میں سراہتن فرما دیا لا چا مما لم اسم اللہ علیہ جس جانور پر خدا کا نام نہیں پڑھا گیا اسے مت کھاؤ منع فرمایا نہیں فرمایا اور تم ہی لوگوں نے ہدایت جلد رابے میں پڑھ لیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر آمدن بسم اللہ چھوڑ دو تب بھی جانور حلال ہے چار امام ہیں کیا ہو گیا تمہیں کیوں تم کتنی امام ہیں چار امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا تیسرا نمبر ہے پہلا نمبر امام اعظم کا دوسرا امام مالک کا تیسرا امام شافعی کا چار اماموں میں سے مستقل امام ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی جائے تب بھی جانور کیا ہے ہے پھر ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے لاتو کی آجت کے سراہتن خلاف کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہو تمہارا علم زیادہ ہے یا اس وقت کے صحابہ ان کا علم زیادہ تھا ہے تمہارا علم زیادہ ہو ان سے محقاً نہیں؟ محقاً انہوں نے میں سے تو کسی نے ان پر فتوا نہیں لگایا کفر کا اور سن رہے ہو صرف یہ محقاً محقاً ہے کہ ان کے ہاں دو اصول تھے ایک یہ جی کہ پورے قرآن اور حدیث کو ذخیر حدیث کو فقہاء کرام فتوا صاحب کرام سب کو سامنے رکھ کر وہ کوئی فتوا صادر کیا کرتے تھے اور بنیادی طور پر ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوا کرتا تھا دیا ہوا کرتی تھی جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے جانچتے تھے سوچ بچار کر کے پھر آگے بات نکالا کرتے تھے ایسے نہیں کہ جو بات آئی منہ میں ڈال دی جو بات آئی آگے ڈال دی سمجھا خوف خدا تو اب رہا نہیں اب کسی مولوی کو کوئی بات معلوم ہوگی تو اس نے کہ میں بڑا محقق ہوں اس نے نکال دی بات ہمارے ہاں مثال مشہور ہے کہ یہ چوہا ہے نا چوہا چوہے کو ایک حلیلہ مل گئی اس نے کہا میں بڑا حکیم ہوں سر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتوا دینے کے لیے برائے حلوہ خوردن روح بایا برائے حلوہ خوردن حلوہ کھانے کے لیے بھی منہ ہونا چاہیے فتوا دینے کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے اگلے دل پیچھے پا ہے وہ مسئلہ جلسانی کے جلد اندر کے اندر کہ فقہا جو ہیں کہ اومانا اللہ ہے فل ارض یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو معمولی سمجھے تو معمولی ہے امانا اللہ ہے فی تھکہائے کرام پر اللہ پاک نے پھک کرام کو ایک امانت حوالے کی ہے یہ لوگ ہیں جو انسانوں کو لوگوں کو حلال حرام پاک پلید کا علم دیتے ہیں لوگوں کو بابا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ پاک ہے یہ پلید ہے یہ جو حدیث آئی ہے انزل القرآن سبات فن سنی ہے تم نے قرآن اتارا گیا ہے سات حرفوں پر علامہ ابن الجذری رحم اللہ تعالی بہت بڑا علامہ ہے بہت بڑا علامہ ہے فن کیرات اور فن تجوید میں اس نے کتابیں لکھی ہیں یہ کہتا ہے تیس سال سلا سون سنا تن اس حدیث کی تشریح میں میں پریشان رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے کتنا سال, سال آپ حضرات کے لیے تو یہ عیب ہے بڑا کہ حدیث آئے اور تمہیں مطلب نہ آئے یہ ہو سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے حدیث آئے اور تمہیں مطلب نہ آئے لیکن وہ علامہ جو ہے سلا سون 30 تیس سال کہتا ہے میں پریشان رہا استخارے کرتا رہا اللہ سے دعائیں کرتا رہا زاریاں کرتا رہا تجرب کرتا رہا کہ یا اللہ مہربانی فرما میرے اوپر اس حدیث کی شرح منکشف فرما اندازہ فرماؤ ہدایا والے نے چار جلد ہدایا جو لکھا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے ال کل قرآن قد ن سخت ماں سنف من منل کتوبی یہ ہدایا جو ہے سولہ سال ہدایا والے نے اعتکاف کیا ہے روزے رکھے اعتکاف کیا اور ہدایا لکھا ہے کتنی سال سولہ سال تمہارے لیے تو عیب ہے آج کل تم تو صبح کو کتاب شروع کرو شام کو جب تک پوری نہ کرو تو تمہارے لیے عیب ہے کہ یہ کون سا علم ہے اس کے بعد ایک دن پورا لگ گیا اس کو اور اس اللہ کے بندے نے سولہ سال لگائے ہیں ہدایا لکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بخاری ہدایا اور جلالین سمجھا یہ کتابیں جو ہے یہ چوٹی کی کتابیں ہیں جو انسان علم حاصل کرنا چاہے ملکہ حاصل کرنا چاہے وہ ہدایہ کا مطالعہ کر رہا ہے شاہ عبد القادر رحم اللہ نے ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کا اردو میں چالیس سال اتکاف بیٹھ کر ترجمہ لکھا ہے چالیس سال اتکاف بیٹھے ترجمہ لکھا اب اس کی کیا حالت ہے اللہ بہانور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن اردو میں آتا تو اس طرح آتا جس طرح شاہ کا, کا ترجمہ ہے اتنی مضبوط اور اتنی صحیح انہوں نے لکھا ہے وہ لوگ تو جانچتے تھے پڑتال کرتے تھے سوچ وچار کرتے تھے تب جا کر کہیں منہ سے بات نکالا کرتے تھے جیسے ہماری طرح نہیں کہ جو آئی بات کہہ ڈالی تحقیق بعد میں کرتے رہے پہلے بات کہہ ڈالی اس لیے بابا ہم تو الحمدللہ للہ اپنا دامن صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو اسلاف کا پابند کرتے ہیں جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کا پابند کیا ہوا ہے اگ اللہ جانے اور اس کا کام جانے وہ جانے اور ان کا خدا جانے بس اچھا سنگ اب سوال ہے بعض تاب سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ فرما دیا ہے کہ اپنا اہل کتاب کی ذبیحا حلال ہے ہاں مسیح علیہ السلام کے نام پر بھی ذبے کر دے رہے وہ مسیح علیہ السلام کے نام پر بھی ذبے کر دیوے اس سوال ہے جواب یہ ہے کہ یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ ماہ اہل کا ماچا چاہے عام ہے ما کا ما چاہے لیر بھی چاہے اللہ بھی عام ہے ماں بھی عام ہے, ما ہے ہر غیر کو یہ لفظ کیا ہے شامل ہے کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا وہ سمجھ رہے ہو مسیح علیہ السلام یا غیر مسیح اور یہ بھی تم پڑھائے ہو کہ یہ جانور یا غیر جانور اس کی حرمت پر اجماع امت محمدیہ ہے چاہے اب اس عام کو خاص کرنے کے لیے قرآن ہونا چاہیے کسی تابی کا قول قرآن کے عموم کو خاص ہے, نہیں کر سکتا جبکہ خود نبی علیہ السلام کا فرمان خبر واحد بھی خاص نہیں کر سکتی تو تابی کا قول کوئی حجت نہیں ہے اور اجماع امت کے خلاف بھی کسی تابی کا قول حجت نہیں ہے اب الجواب پڑھو پہلے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ کلما غیرہ کا عام ہے ما سول اللہ تعالی ہر ماسیول اس میں داخل ہے جی اور یہی عموم والا مانا جمہور صاحب اور جمہور تابعین اور ایما اربا سے منقول ہے لہذا یہ قول کوئی حجت نہیں ہے سمجھ رہے ہو اگے عبارت دیکھو ولم جو فرے کل آ جاتو بہن تسمیت المسیح بین تسمیت غیر نہیں فرق کیا جتنے درمیان نام لینے مسیح اور نام لینے غیر مسیح کے بعد اس کے کہ ہو بے لال غیر اللہ سمجھ رہے ہو سم یہ مسئلہ اہل کتاب کی زبیحہ والا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے سمجھا اور بڑا عجیب لکھا ہے اگر تمہیں وقت ملے اور تم مناسب بھی سمجھو کہ یہ کتاب ہمارے پائے کی ہے تو دیکھ لینا اگر اس کتاب کو اپنے پائے سے کم سمجھو تو پھر نہ دیکھنا سر بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ مار فر میں چاہ لکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ خطا کار ہے خطا کا پتلا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات لکھی ہو جو غلط ہو اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ یہ اپنا مسئلہ جو ہے انہوں نے اہل کتاب والا سمجھا سی اور بڑی وضاحت سے کہ کون سا تابی ہے جس نے یہ کول کیا ہے اور اس کے خلاف پھر علماء کرام نے کیا فرمایا صحابہ نے کیا فرمایا وغیرہ او بڑی وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے ماخذ نمبر دو بہاد خلاف متفق میں تحریم اور یہ کول خلاف ہے اس کا جو اتفاق کیا اس پر ام کرام نے جانی تحریم اجماع کے خلاف ہے اس لیے یہ معتبر نہیں ہے سمجھ رہے ہو امام بخاری رحملہ کی اربعینات اینات ہے اربعینات اینات ہے اور عجیب او عبارت ہے امام بخاری علیہ رحمت نے کسی کو وسیعت کی ہے فرمایا کہ تو علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تُو چار چیزوں سے علم حاصل نہ کرے اللہ ان تک تو با ان اربین لے اربین بے عربائن، عربائن. سمجھا تو وہ چار آدمی جو فرمائے ہیں انہوں نے وہ یہ کہ اپنے سے اونچا اپنے سے نیچا اپنے برابر اور اگر تیرا والد عالم تھا تو اس کی کتابیں یہ چار ایسے آدمی ہیں جن سے تو علم حاصل کرے گا تو تب کچھ علم حاصل کرے گا تو سمجھا, سمجھا؟ اب صرف فصل چہاروں آ گیا مجموع ما اہل لغیر اللہ بہی کی مراد اب میری طرف دیکھو بات ہوئی ہے جو پیچھے گزر ہے لیکن تصری ہو رہی ہے ماں اہل بہی اللہ کی مراد کیا ہے اللہ تبارہ کا وط کے علاوہ کسی مخلوق اللہ کے علاوہ نوری ناری خاکی حیوانات نباتات جمادات سارا جہان اس میں آ گیا عناصر اخلاق عقول جواہر آراض کسی مخلوق کے بارے میں علم ما فوق الاسباب لسباب کہا اور قدرت او عقیدہ شرکیہ جو سمجھا چکا ہوں پیچھے علم ما فوق الاسباب قدرت ما فوق الاسباب کا نظریہ قائم کر کے اس کو مختار کل حاجت روا برکات دہندہ سمجھ کر کوئی چیز اس کے نام کی معین کر دی جائے کوئی چیز اس کے نام کی خواہ جانور خواہ غیر جانور خواہ جانور خواہ پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں علم ما فوق الاسباب قدرت ما فوق الاسباب یعنی مختارک الحاجت روا حاضر ناظر عالم الغیب سمجھ کر کوئی چیز اس کے نام زد کر دی جائے کوئی چیز اس کے جانور یا غیر جانور اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ چونکہ وہ ہستی عالم الغیب ہے میری اس نام زدگی کو اس کا اس کا کو پورا پتا لگ گیا ہے اور وہ خوش ہو کر میری جان میں مال میں برکتیں ڈال دے گا اور میری مصیبتیں ٹال دے گا میرے بیمار کو تندرست کر دے گا میرے غائب کو واپس کر دے گا اور اگر وہ خود نہیں کر سکے گا تو خدا سے کروا دے گا خدا سے اور اگر میں نے اس کے نام کی یہ جی منت پوری نہ کی تو وہ ناراض ہو جائے گا میری جان مال اور عزت میں نہستیں ڈال دے گا اور مجھے تباہ و برباد کر دے گا یہ ہے ما اوہلہ بہیل غیر اللہ چاہے ہے سمجھیے بات اب کیا حکم ہے جی حکم یہ ہے کہ وہ چیز جس کو غیر اللہ کے لیے نام زد کیا گیا وہ حرام ہے اور خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے حرام ہے اور خنزیر سے بھی اور اس کی حرمت پر تمام امت مسلمہ کا اجما اس کی ہرمت پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اگر وہ جانور ہے اور اگر وہ چیز کیا ہے جانور ہے تو وہ حرام ہو گیا اگر اسے بسم اللہ پڑھ کر زیوے کیا جائے گا تو تب بھی حلال نہیں ہوگا تب بھی ہلال کتے اور خنزیر سے زیادہ حرام ہو گیا کتے اور خنزیر سے زیادہ حرام ہو گیا اور جس طرح کتے کو ذبے کرو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اور وہ حلال ہے، نہیں ہوتا اسی طرح غیر اللہ کی منت کے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبے کرنے سے وہ حلال ہے। جس طرح خنزیر پر ہزار بار بھی بسم اللہ پڑھو تب بھی وہ حلال ہے। نہیں ہوتا منت کا جانور جو ہے اس پر ہزار بار بسم اللہ پڑی جائے تبھی وہ حلال ہے. نہیں ہوتا اب یہ اردو عبارت پر ہو پھر آگے تفصیلات ان شاء اللہ فصلیں اللہ مجموعی کی مراد ماہ اہلّا سے مراد یہ ہے کہ شرکیا کی دیکھے تحت کسی غیر اللہ نوری ناری خاکی یا کچھ اور کے تقرب اور رضا جوئی کی خاطر کسی چیز کو جانور یا غیر جانور کو زبان سے معجن اور نام زد کرنا اور یہ کہنا کہ یہ چیز فلاں ہستی کی منت منوتی اور نیاز ہے منت منوتی اور نیاز ہے سمجھا جیسے جسے بہاول پوری زبان میں پیر دے دام کرن کہتے ہیں پیر دامے کرن سمجھا پیر کے نام پر کر دی ہے سمجھا پیر دے دامے کرن کہتے ہیں بس اسی تشہیر اور نام زدگی ہی کو اہلال غیر اللہ کہتے ہیں نام زدگی کا نام کیا ہے زدگی کا نام کیا ہے آج نام زدگی جو ہے یہی حرمت کی علت ہے اور اسی کا نام ہے احلال لغیر اللہ سمجھ رہے ہو احلال لغیر اللہ کہتے ہیں اور وہ ما او لب ہی لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے مردار اور خنزیر کی طرح حرام ہو چکی ہے بلکہ اس کی خباست عند اللہ مردار کی خباست سے بھی زیادہ ہے میری طرف دیکھو نا سمجھا دوں بات بڑی عجیب بات ہے اللہ علماء کرام کی قبروں پر لاکھ لاکھ رامتے نازل فرمائے انہوں نے بھی بال کی کھال اتاری ہے او بالکل مسرے کو واضح کر دیا مردار کی حرمت کم ہے اور ماہ اوہلہ والے جانور کی حرمت کیوں بھائی بڑی عجیب بات ہے وجہ یہ ہے کہ مردار میں ایک نقص ہے اور ماہ اوہلہ والے جانور میں وہ کیسے بھائی مردار میں ایک نقص ہے کہ وہ اللہ کے نام لیے بغیر مر گئی ہے اللہ کے نام لیے بغیر اگر اللہ کا نام لے کر کیا جاتا تو وہ حلال ہو جاتی چونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ مر گئی ہے اس لیے وہ حرام ہے اور ماہلہ والے جانور میں کتنی نقص ہیں ایک یہ کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا دوسرا یہ کہ غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی ہے کتنی نقص ہیں دو مردار میں ایک نقص ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور مر گئی ہے اور ماحلہ والے جانور میں کتنی نقص ہیں دو ایک یہ کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا دوسرا یہ کہ غیر اللہ کے نام نام زد کر دی گئی ہے سمجھا آپ دیکھو بلکہ اد اس کی خباست عند اللہ مردار کی خباست سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مردار میں تو صرف یہ نقص تھا کہ اس کی جان اللہ تعالی کے نام پر نہیں نکلی لیکن کسی غیر اللہ کے تقرب کی خاطر بھی تو اس کی جان نہیں نکلی لیکن ما ہی بہی لغیر اللہ میں تو اس چیز کو غیر اللہ کے تقرب کی خاطر اسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی جان نکالی جا رہی ہے بہرحال وہ شہر اہلال لغیر اللہ کی وجہ سے